امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج کے مکتوبات مکتوب نمبر پینتیس مصر میں جناب محمد ابن ابی بکر کے شہید ہو جانے کے بعد یہ مکتوب حضرت علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کے نام تحریر فرمایا اپنے اس مکتوب میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں مصر کو دشمنوں نے فتح کر لیا اور محمد ابن ابی بکر رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے ہم اللہ ہی سے عجر چاہتے ہیں اس فرزن کے مارے جانے پر کہ جو کہ ہمارا خیر خواہ سرگرم کارکن برام اور دفاع کا ستون تھا اور میں نے لوگوں کو ان کی مدد کو جانے کی دعوت دی تھی اور اس حادثے سے پہلے ان کی فریاد کو پہنچنے کا حکم دیا تھا اور لوگوں کو اعلانیاں اور پوشیدہ بار بار پکارا تھا مگر ہوا یہ کہ کچھ آئے بھی تو خاصتا اور کچھ ہیلے حوالے کرنے لگے اور کچھ نے جھوٹ بہانے کر کے عدم تعاون کیا. تو اب اللہ سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ان کے ہاتھوں سے جلد چھٹکارا دے خدا کی قسم اگر دشمن کا سامنا کرتے وقت مجھے شہادت کی تمنا نہ ہوتی اور اپنے کو موت پر آمادہ نہ کر چکا ہوتا تو میں ان کے ساتھ ایک دن بھی رہنا پسند نہ کرتا اور انہیں ساتھ لے کر کبھی دشمن کی جنگ کو نہ نہیں.